لله هو كفاه والصلاه على سيد الرسول خاتم الانبياء محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وَصحابه أقدق والصف والظف أ بعدُ فعظ باللهه من الشطان الردم بسم الله الرحم الر الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو ہوا السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الكریم اللہ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 سلادور سلام یا سید یا رسول اللہ والا صحاب قیا سید حبی بلام السلام یا السلام سیدی خاتمن والا عالک صحابیا مکین المؤمنین بانی سرپرست آ جلسہ حاضر بزرگ پیک کرے و وفا جناب مولانا مفتی محمد حنیف صاحب خریدی مخدوم المخادی حضرت پیرزادہ خواجہ محمد مشتاق احمد فریدیر صاحب برادر مکرم حامی اک و صداقت مولانا گرام فریق صاحب دیگر مہمانان نگرامی موجود شامی السلام علیکم بستی جھوک والا اڈا پرمٹ دے روحانی جلسہ میرا النبی صلی اللہ تعالی نا چیز پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے اور اتنا عظیم ہجوم اجتماع دل فیصلہ دی مخالفت ہوں نروج متا فرما رب کرے شالا انہ نو ہدایت آ میری ذات قابل تعریف کوئی شفت نہیں قابل مذمت ہر شفت موجود ہے جتنے کوئی عیب میرے بیان کرے تھوڑے نے. میرے کو کتاباں لکھیاں اپنے عیب پہنے. جو کچھ خوشبو یہ دنیا نو کھچ لے نچ نا صرف اور صرف دین حق بھی خوشبو اور کمال خوشبو والی مٹی نی نکال لا لیند بزرگان نے دین دا فیل جڑا جناب اب میں تقسیم کر رہا میری اپنی اندر کوئی شروع اس وقت اس جلسے دے اندر بہاول پور ملتان پور اس علاقے روڈ پکے دور دراز جلال پور پیر والے تو دنیا موجود بورے والے تو ہی دوست لائے بیٹھے تو میں پیسے ونڈن نہیں آیا یہ مطلب یہ نکلیا بھائی سونا ناڑے پر سناو نالا کن مخالف ضرور ہوں نے وہ حق ہی نہیں ہوں جخالف دعا مج دل ہر نہ شیطانی دنیاوی اخروی شر کے کتنے کو ماحول فضل تو بغیر بندہ ایک قدم نہیں چل سکتا سب تو دشمن بندے دا کا بندے دا اپنا آپ جا بہت تباہ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں تباہ ہوں کسی دین ہوں جڑے اپنے آپ تو جنگ جت جاندے جتنے خواجہ فرید وگوں کسی تو نہیں ہرتے اس وقت کبلا جناب سامنے جلسہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرانا وہ میراج شریف کے حوالے اس واقعہ میں راج تو باہر نہیں جاؤں لے کے نا سونے کی مہربانی میں راج اور سناوا گا جڑا تو ساری زندگی نہیں سنیا ہونا وہ روایت جنہاں نے کسے ہاتھ نہیں لو تم سناوا اور ہو گیا بھی پکیاں پیڈیا سچیاں سچیاں روایت کیونکہ اللہ سونے دے فضل لادا, پائے نہیں سوچنا ویخنا بھی یہ روایت بیان کردا ناراض کی جب سونے رب کے پا تبی بیان فرمایا جڑا ممبر رسول دوبارہ سو در حق نہیں نا بنتا بھی وہ چھپا جائے میں مولوی آلما کا ہر جرم قابل معافی اور دو جرم قابل معافی نہیں ایک دین نو چھپانا دوسرا دین تین ملاوٹ کرنا اور اس وقت دو جرم آم دین نو نا جرم بھی عام ہے گلنی ہے تو رکھ رکھاؤ چوتری نہ نا ناراض ہوے حکومت نہاراض ہوے کلانا نہ نا ناراض ہوٹھا بیٹھا دوسرا دین دلاوٹ جو کافر چاہوں ملاوٹ چ لینا یہ دو جرم آم اللہ میں دوستو شریف دوست شریفبار اس مبارکے جیتا چیدہ گلا سنا بالخصوص انہوں نے روایتوں سے زور دیاں گا جیڑیاں نویاں نکوروں فکیر فکر بھی پوری بیان دے میراج کے حوالے بیان ہوا جو میرے کو سن دے جی وہ حضور پاک دے تو سن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالی دیا عجیب و غریب نشانیاں دیکھ انہوں نشانیاں نشانیاں کچھ تو جس مولا تعالی نے خاص انام اور رحمت کے مورت سن جڑے کچھ یہ سن جنہ اللہ تعالی نے کسی آزاد مبتلا جہے آپ سرکار کے زمانہ اقدس تو پہلوں دے لوگ سن پہلو دے حالات جی وکھائے گئے تو وہ تو حقیقی شکل چھائے گئے جو آپ سرکار تو بعد آنے والے سن دے واقعات حالات آپ مثالی شکل چھائے گئے جس طرح کے بے نمازیا بارے وقایا گیا پتھر تے سر رکھ کے فرشتے کوٹ دے نے صرف سر پس ہے پھر تیار ہوتا ہے پھر پتھر مار دے مارے یہ سارے کچھ جو شکل گئے کیونکہ ہال نماز نماز ہوئی سفر کے دوران جو دکھایا گیا وہ آلم امسالا گیا سفیا کرام دا بہت بڑا مسئلہ ہے عالم امثال کا جس سہ مشکلات حل ہو جاتا اچھا کچھ لوگ ان مثالی شکل چھائے گئے کئی دیا مثال دے دے کے خالی مثالا آپ سرکار دے سامنے پیش کر کے سبق پڑھایا گیا گویا سیر مبارک مستفا نہیں امت مست میں جناب دیر سامنے اولا والا ابتدان آیت مبارک پڑھا اصول برکت دی خاطر اس آیت مبارک دے تھوڑی جی تقریر کر کے کہ نشانیاں وکھائی گئی اللہ تعالی سیر کرائی ہی نشانیاں وکھاو دی خاطر سی یعنی سیر کا مقصد نشانیاں اللہ تعالی نے بارت نا لہ آیاتنا نا ہو سمی بس توجہ توجو بول سبحان اللہ مولا پاک فرما ذات جیر کرائیے اپنے خاص بندے اپنے مبارک بندے نو لے لو ازمت والی رات اے ترجمہ امام میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ سرکار دے لنوین منل مسجد حرام عزت والی مسجد ال المسجد الاقصا بڑی دور والی مسجد والے یعنی مسجد کے اکثر البارک لا ہولاک مسجد دے آس پاس برخت رکھ لے سیر کرائیے من آیا تلا وخائیے رب انشانیاں دکھائیے شریق مولا نے دسے اساں سیر کیوں کرائی سیر کرائی اپنی نشانیاں وکھاو دی خاطر اللہ اے نہیں فرمایا اساں سیر کرائی اپنا آپ دا دیدار کرا دی خاطر کیونکہ رب وا دہلا شریک مولا کے تی خاطر سیر نہیں کرنی پی نہیں خاطر اپنے دل کو پردے ہٹا پی کیونکہ رب دی پاک رب سونے کی تے مخلوق دے درمیان فاصلے نہیں سمجھنے مسافت نہیں دوری نہیں اے رب اولا شریک مولا تے مسجد مل جاوے گا ارشد جا ملے گا عرش دے نیڑے تے رب دے نیڑے ہو جاگا سجنا رب واہدہ شریق مولا دی خاطر جنہیں رکھیا ہے رکھا رب کو جاہ رب نحن اقرب حبل اللہ فرما ہے اص شہر زیادہ قریب ہے ہوں میں پوچھنا واٹ ہر کسی دن قریب ہے کیا دور بھی اپنے حبیب تو سی دے. گالے سمجھ بھی رب اوے بیٹھا سی نبی سن ٹردیا ٹردیا جا رب دے ہوئے دے. بزرگ لوگ فرما رب سونے یوسف, بن یوسف, بن یوسف سال ہی شامی سبل ورشاد سیرت خیر العباد الوف سیرت شامی کتاب بارہ کھولے سعودہ گھر دے اے یہ آخنا فلانے کتب جس بندے قریب ہوئے فرما نے او بندہ ایمانوں فارے گئے ہے رب وقت ہلا شریک مولا دی مخلوق دے درمیان ان اندر فاصلے تے دوریاں سمجھنا رب کی شان ہو گئی ہے جی رب سونا ہے رب سونے دی ذات تھا پاک تھان ٹکانے شریک سونے دی خاطر دی, دی, دی خاطر کدی ترنا نہیں پہنتا کدیں آنا جانا نہیں پہا بندے دے دل کے اتنے پردے پے رب سونا ظاہر شان ظاہرے بندے دل کے اگے گفل اپنا حجاب تے پردا ہوں جدو ہٹ جے رب سونے کی دل نہ ہی کر ہر تھاں تے بیٹھا خاجا فرید ورگا ہر تھاں تے بیٹھا کر ل ہم خدا دی کر کے آنا بول آل اللہ اے اگر کوئی نبی جا میں میںرس جد حضرت مورسا سلیم کو جانے سن تو کیا رب تور ہوں توجہ نہیں نبی کلیم ہم کلام ہوں کیا رب ارش تو تور تے آ جا سی یا تور ڈی تور تو ارش ت گیا حضرت سبریل سدرت بیٹھا اسم کلامی دا شرف ملتا انہوں سنتا مرسا خلیم ملتا تلد ہوں میں پوچھنا دے دور آکھے گا کھے نڑے آخے گا دسو کور مولا، مولا، مولا، غیر مقید کہ حد مطلق مطلق بے حد اس کا کوئی تھان ٹکانا نہیں او دا کوئی مقام نہیں مقام ہے اصل رب سونا جس بندے نو عزت شرف قرب کا بخشنا چاہے رب ادے مقام مقرر فرم رب کا مقام نہیں مخلوق کا مقام جربا اولا شریف مولا حضرت موسا کلیم کلام بکام کلیم رب جلیل جی سدرا تضرت جبریل بٹھاوے سدرا جبریل دا مقام دا رب جلیل دل تے رب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ شریف آپ ارش میں بٹھا لے رب سونے نے پھر جڑا شرف بخش آئی اے عرش مقام محمد اربی دبے پینا مقام نہیں فرمائی، سبحان اللہ، یہ عام تقریرا عام نہ سمجھی قسم خدا دی کر سنت با کی کرکیا نہ ایتبا جماعت صحیح ر کہ کتے کی کی کیا تھی تھا ملیا کی تھا ملیا کتھی کم گیم تا جا ملم واہ سونا میرا توجہ نال بول سبھال لو سجڑا والا پڑے بھی اسی گل نفداج بیان کیا اللہ حضرت فرماندے نے وہی لا مکہ کے مکی ہوئے ہوئے وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش سے نشی ہوئے وہ جل کے ہے جے مکان مکان وہ نبی ہے جل کے حجے مکہ وہ خدا حج کا مکان نہیں توجو سب لو اور سجنا کسی بزرگ نے آپ گوڑے منہ پہ ماری پے آسمان وال نظر اٹھائی بیٹھے اکاچو پانی بھی تے خون پہ وکد میںرش میں فرشتوں کو فرشتوں درسو رب سونا کتنے وے مینو فرشتے جواب دے اتے یہ مشہور ہے تیرے کول سان پوچھنا ساڈا سکھی سلطان بہو بولے رجیے بٹھیا کو جوان سلطان فرماندہ نب ارشی کو مل لارا na rab arsh e mohal mila بھول نیا ساپے رات بجار بول جا دے جبتان فرما لابے کھ نہیں سب کدی لم کتاب نہیں لبیا پڑھیا رہ آخر مرشد کامل جو ملے کرم کی نگاہ <تصفح> کیپ تو جان لاز فری فرما ہے ساری اچھی نظر ایڈی تیز ہو گئی ہے فرمائی ہو فرما قرآن یہ دے دے. مطلب دے پردا پردہ نہ سڑ اس نزاب کے جا حساب چہرے جو پردا سن پردا جو آخلو مخلوق, مخلوق خالی کلو سرخ پردا ساڈے ساری ات کمزور نہیں دیکھ سکتی نظر کوئی ڈک دید کر سونے محبت اتے کرمال کئی ویکھ گلا فائی ات کھلے گی خل پی چل جا بس ہر وقت یار پے دے حدیب ہر وقت یار کھلی عشق کلپ کلی عشق قلب کلی راز راس پتی آیا یاد نسا اپنے حبیب نیر کرائیے تاکہ اپنی نشانیاں وائیے ہوں وہ نشانیاں میں تینوں سناوا گا جانیا رب کے پاپ ابھی بخیا سناوجو بول سبحان اللہ سوڑیا پیاریاں نشانیاں سن کئی لانے نشانیاں سن <سؤال> رحمت والی ربی شان دے پتے لگتے بندے برداری کربت کران چلان والی جڑا بندہ کار والی ویٹے پھر خوف پیدا ہوتا ہے ڈر پیدا ہوتا ہے ہاں جی رگبت رحبت رغبت دو دونوں کامل بن ج وندوے समझी शरीक सोनेब डर हो जाए ईमान हो जाता रहा जे डर इना बत, हो रगबत की मोहब जनाब खत्म हो जाए उसकी राह उसकी उम्मीद ही खत्म हो जाए रहमत वाली तबी बंदा ईमानों फर्ग हो जाए इधर डर हो رے ڈر ہوحبت ہو مبارک کی اس مبارک سیر در رب دیا رحمت والیا جہیا نشانیاں ویخیا سن ان خاص تینوں سنا وا پاک نبی فرما ਨੇ। سیر کرانیا کر سن اللہ سونے نے آپ نبیا دیا جماعت پاکان جماعت کئی قبروں کے نماز پڑھ دیا دکھایا کئی ابھی حبیب خدا دے پچھے نماز پڑھائی کئی پاک نبی دے رستے دے اندر کھلار کے نبی دے درود و سلام دے نظران نے بھجوائے میرے آقا ہے نام دار سن تفسیر اپنے کسیر تفصیلت ابن کھیر دے شروع شروع ہاں دے جی تیسر تیسری جلد دے شروع سورت دے اندر ہر طرح دیا روایت صحیح حسن ضعیف تین طرح دے اندر روایت موجود ہے پاک نبی علیہ وسلم فرما نے جب میری سواری چلی رستے دے اندر گزرتا سب دیکھنا کی سجے کبے میرے بلر کلے نے ملتے ہیں السلام یا او السلام یا اے اولا تیرے تر سلام ہوئے سارے نے پوچھا چبری لوگ جڑے سلام کا نظرانہ پہ پیش کردے رہے جبریل لرد کرتے یا رسول اللہ مسیحسار بول پھر تھوڑی گل سمجھا کر چلا سمجھا उन्हों की हकीकत भी खुल जाए जिन्ह ना मननेर रख्या हों कोई हीर की किताब एक कोई मा शिखा दा नहीं कोई मैं सिखा का ग्रंथ नहीं पढ़िया कोई हिंदुआ का वैद नहीं पढ़िया कोई शहर का शेर नहीं पढ़िया محمد اربی کا کلام سنایا ہدیس گلت ہو گل ہو چیز زبان کٹا چھوڑے نبی رستے درد خلو کے پاک نبی جہزا لال دیاں ڈالیاں پے دے رہے لفل مبارک نے سلام ہو سلام ہو پوچھنا وا آخر تم تر سارے من لین جو سارے ندیا تباد آ پائے ابل منتے امرائی نبی منی کھڑے نے باقی سونا تو پہلو میں توجہ نہیں بن مینو یہ دے پہلو آن والے تو جا جاؤ کی پیداوار ہے یہ پہلو کا نہیں نے فرمائی منیا ہونی چاہیے جڑے हانا, سال پاک تو تو نہیں کدھ والر میں بات فرمانہ رومی بے نور محمد بھی آج ہویا بول سبحان اللہ لدکے جان اگلے گئے ہوئے رب سونے نے کدی درودان دیا ڈالیاں بھجتے وکھائے کدی قبر نماز پڑھتے وکھائے کدی آسمان سے بٹھا کے بکھائے رب دسیا نبی امت نو وہ خبردار یہ نہ سمجھانے ساری موت دے رب کے سجنا بھی موت ایک مر گئے وہ بھی مر گئے, بھی مر گئے رب دساقی مر جردہ پا ل ہاں جڑا مر جائے نا قبر چھپے نہ اللہ دے سجن لوگ نا قبرائی ابو جہل ہے جڑا سمجھے جو نبی کرنا کہ رکھنا اے ہے میں تینوں چک کے کمرے تار کے بوا بار کر دیا پیچھے تو پانی کھا جی پر کمرے تو باہر نہیں نکل ایمان دس روٹی روٹی تا تا کر کےل چ رکھیارے کوٹ وڑیا قبر شراب بچارا وہ رامت تس رب نبیا والی مرضی چان ٹرداں کرتے کوئی پابندی نہیں پابندی مر گئے ریندے بول سبحال سد کے جاواں فرماندے جی کھڑی فرماندہ ہے ولی اللہ دے مرد لاہی کرتے کر پوشی <تصفح> اور رو سجنا یہ رب نشانی بکھائی خاص نشانی وکھائی امت نمجھا خبردار دے بارے گدی مورتے ہونے والے اللہ خیال رکھی تیرے پاک نبی سرکار دی مبارک سواری اگے چلی ہدور فرما نہیں اگلی نشانی گل نمی نکو جنا کتابوں میں واقع تبکرا ہے میرا آج کا کتاب کے حوالے بھی جیسے ساڈے مولی کو کرنی بتی دند کروائی کھڑے ایویں تھوڑے مارنا لڑائی کھڑے بالی بتی دند بالکل اپنی بتی جو تروڑنا بھی سی دان تروڑنی جو پہلو نبی پاک ٹوٹیاں پاک کو ٹوٹیا ہی نہیں کور ایڈے ماری پہ کوئی بھائی دلال سابت کرے نبی پاک توڑ دا کے تھلے جا پہ کوئی سابت کرے تحبوب ایپ نہیں پسند کرنا دند دا مبارک تڑا کے اپنے حبیب ایپ پسند شاعر دور مبارک عاشق نے رب سونے نے حضرت کیلے کا درخت میں پیو بھی فو چکیا گل سین کرنا اپنی زبان کٹا دیا سر وڈا چنا سرا دے حقیقت نبی پاکنے والے دند مبارک کی تھوڑی جی چل छिल उतार ठूबी छिल उतरी जिम्मे मोती की छिल उतरे ना चमक होर बढ़ गया सदके जावा रबाई گلری میں محبوب انور سرکار جی میں رخ ن چمکایا ہے نا ان حضور دہت دن مبارک تھوڑا جا چل اتروا کے چمک وا کے دکھاوا بلالا دے خدا کتاب بڑی دکھی گل نہیں میرا پیر محل علی شاہ دند مبارک ویخ کے بولے آلہ آلہ آلہ آلہ جا گول بھی فرماندہ دو کا روس مثال کس دو اب روس مثال کسروک میا چھٹ لب کتنے آخیا سی ہمراہ وادی اثر دیا سنتا میرے پیر کو گئی نے نبی آئے نے پترا سردیاں ابو جی میں سوچا سی آ فرماند نے پترا میرا پتر تین گل نہیں تھم دی اس وقت جا تو میرا پیر آدھا لڑی پور معلوم ہوا چاڑی من کھڑک روایت ماہر این سابت کر سجنا کمزوری تو ماڑا بندہ ہو چل رہی ہوتا کرگڑا بندہ تو رن نو ماردین جدو گرسا میرے آگ رن مرید ہوگا مار پڑتا ہوگا مراب ہوگی امام حسین سن تکڑے جڑے رن مرید نے سی نہیں کیوں آپ نو کٹ دا وہ پاک کی گل حقیقت فرما دے میں پاک نبی عشق دے اندر انج گم ہوا وا جتھے جتھے پاک نبی سرکار کوئی چوٹ آئی ہے मेरे भी उमदीन की खातर हो दंड मुबारक की छिल उतरी दंड की छिल नबीरी पत्थर मारन फरमाया मेरे दंद की छिल भी उतो ही उतरी पत्थर मारिया मालूम होया जिमें करनीक महबूब सरकार مبارک کا حصہ چل اتاری حوالہ سن تبقہ کمر ایمان شوران سچی رواج زمنن گل آ گئی اسلحہ مخصوص اچھا ہو سچی گل بس اللہ ہوں سدکے جا میرے پاک نبی فرما نے سواری چلی روایت پہلے کتاب دے حوالے دساس امام احمد امام بخاری دے استاد دی حدیث دی کتاب نمبر دو ابن ہی پان کی سہی سی ابن ہی پان جنو آخ ساریا میرے کو تبرانی موجہ میں کبھی چوی جلد میرے کو بولیمان دو نخے میرے الحمدللہ امام سیاہ مختصی المختارہ یہ بھی یارہ جلدا فقیر کو حدیث کی کتاب نبی فرما سواری چلی رستے خوشبو آئی پہلو پڑھ چوڑا بابا جدا ریحن پکا لوا جبری لو ماہرایا پکا لہا دیرایا کو ما شا لا دہاؤ دم بن تو پھراؤنا کا تل مش تو فکالت بسم اللہ ہے فقالت بنا تو فراؤنا آبالا رپو نگائو ابھی نام فقالت آفا اخبرو حبیب بدال قالت نام, نام اخبار تو فدا فقالا او رپو ن گائیری آبا کے رپو ن نبی خوشبو اندر خوشبو بڑی انوکھی سی ادور دے دے جبریل ایک خوشبو کا رسول اللہ فراؤن نوکرا نہیں دی خدمت کرتی خوشبو ہے میرا حج لکیا میرا حج سنایا کسی نہیں ہونا ایک دے بالا دی خدمت کرنے والی نوکرانی سی ہے سی ایمان اپنا لکا کے رکھنی سی رکھا فرے ایڈیا طاقت والا بادشاہ کنگا بھی کرتی سی پھر آن بیٹی دے سر کنگا ہاتھوں ڈگ پہ آ دے بیہ مبارک چو بے ساختا نکلیا ہے بسریلا فراؤ میں اللہ دے نام نال کنگا ہوں برباد ہووے حالات ہووے فراؤ جیڑا ایمان لکائی پھر دی سی منہ نکل پیا کیوں سیا فرما مشکدی چپ دے آر فکڑی فرماو ذرا جیندیا بول سڈا آر فکڑی فرما ہے چولی پار انگار محمد कोई बचा ना सके छोली पंगार कोई बचा ना सके شکوہ ہے دریاواں اے کون چھپائے تکے وا اس کے اندر اس کے اندر صبر تے سورج محل نہ نے رکھ تے سورج محل نہ لگتی بسکارو نہیں کر سکا یارا پردہ پوشی اگدی لکیا نہیں باہر آ گیا چادر کوئی پھیر سکتی نہیں حضرت بلال آئے آئے آئے آئے او بلال بارے کتاب انجلا مسرائے امام دی اس اسے صفحہ نمبر دو سو تے لکھیا ہوئے حضرت کرنی دے بارے نہ کر حضرت بلال دے بارے نہ کر ابن ہزم محدر صف نے ہزم فرمانے حضرت بلال گل نہیں باقی گل حقیقت ماندے نے جنت دیا ہوتے رخسار دالا تل رب نے حضرت بلال بے سواد کالے پن کی نشانی حورا دے رخسار تل صورت سورت ظاہر فرما کے دسیا وہ جنت دیا ہور جی ترسائی میں پیاں وسدیاں نہ محمد بلال سدکے جدو میا بن خلف لٹا کے کٹدا سی ایک بار حضرت صدیق گزرے نے سدیپ فرما نے بلال آو لے رب جان دے دل دلاد آد اچی نہ کرد کرے دو بلال فرما دے ٹھیک نفیحت مان لی ہوں صبر کرا منہ مبارک بند کیا اگلا دن پھر آ حضرت ابو بکر اتو گزرتے حضرت بلال پاک اسی طرح کرتے ابو بکر فرما نے تینوں کل روکیا نہیں سی رب دل دے کے جان جے آپ فرما نے کی کر ابو بکر لکھ تو کرنا او نہیں اچھی بولوں گا صدر ترا چڑھ دے پھر کچایا نہیں جانا منہ نکل جا جائے ہوں, وہ بی, بی پاک میں بارے چبریل دستے یا رسول اللہ اندر منہ بسم اللہ دام چکنیا کنگا فر حالات برباد معلوم ہویا کافرا واسطے پتو کرمی رب نو پسند میں اگلے دن حضرت جلال پور بٹیا دل بات وہ پیا اللہ سارے کا فلا کر اللہ ساری مخلوق دا دا اینا. اینا اللہ حضور دے فلا کرے آج بھلا کر من والا جس حال رمن سارے مر ہر کسی دعا نہیں دے گی الارض من کافری حضرت روئی کا کوئی کافر زمین کیوں کیا پار کسی نے دعا دیتی اللہ رہے وہ مونج کوٹ ہی آدھے تندے رہی بھائی اسی طرح ہی ہے جی کوئی بندہ آلہ ساپ جی ہوں رہا چڑی جی ہوں رہے مولا نی بولا بجیا بہڑا اللہ سور وجہ رہ چنگی بولو بولو تیری فسل دا اجارہ جڑا بنے تیرے بکریان دا اجارہ جڑا بنے دیاست دعا نیت دیرہ تیرے دین ایمان عزت ملک ملت ہر شاہ دا اجارہ بنے اوشالہ جیندہ رہنے بلے بلے بلے بلے حرد کے جاوہاں تیرے ایمان برساڈا کلندر لاحوری بولے بلے رجید سبحان اللہ ہاں ویختے رات دے لاما اقبال اٹھتے سن ربار فریاد کرتے سنجن کر دے <shape> <acab> سمجھ آ رہی نہیں اللہ مادہ کیوں سنایا ہے کیونکہ مولوی کی گل ہے نا درکن سخت بنایا کرڑا اسلامی شختی تو اسلام تو بڑا میٹھا میٹھا اسلام کو بےغیرت مطلب تھوڑا یہ تو سراپ غیرت ہے سم خدا سکولی چوچنا کرنی سچی اس شیر کی گل جا کے گھر کا جیڑی بجلی غیرت والی لا نہ فرما رہے لا مولا ایک کا رب توفان نو بھیجیا ایک رب مولا نو در نہ ایک ٹردا کافانے ایک نہیں چلندر اقبال فریاد کر والی جی حضرت والی سی ہوں پھر تو نوے سرو ہر مومنٹ آگو دل تھوڑی سر دعا کرنے اللہ ایک مال ایمان نہ میرے بندے جگ ہی مار جانتا میں کیا آخی تو ٹھنڈار بالری مونج کٹا جی مارن والی ملا اتنے نہ آل تیرے متے کھولی پھر دعا کرو اللہ غیرت تیز کرو ایولی مر جا افسوس افسوس جنوی آؤں گا جنوب دما بنا وہ بگی ہڑ پکڑ دعا یا لاؤ چروایا مر جن مر جائے آجڑی مر جائے آجالی مر جائے نہیں مردا سانہ نہیں مارن دروں بکری سن انہ ساریاں کٹھے فاطیا شروع کر دی بکریا بھی آخیا اللہ آجالی مر جائے اے نہیں مردا سان کسی پاس منہ نہیں مار تو بگیڑ بھی کون مرے مرد بکری نکا بنے بکریاں بھی آر یہ مرد نہ جاوڑ د نا, بگیا, دے نا. مر. اے چشتی مر نیت کرے گلیاں ہو جان خیا وا اور جنو مرضی کھا گے جنو مرضی ماراں گے گے میں مرضی کر گے لٹا گے لٹا گے उतरे बजार भी आखने मौल भी मरे यकरियां भी आदिया ने मौल भी मरे पर सजड़ा मर गए किसम खुदा कख नहीं रहना किसे बचा पर सजना बच सकना है एक हालाई मुहम्मद अरबी देते दे रहे ताकि तेरी हिफाजत होती रहे آخ شاہ جی حکومت عوام قبضہ کر لیا انہیں آخر ساڈی حکومت ساڈی عوام تو قبضہ نہیں کر سکتا تیری چرت حکومت سڈے تو کٹیچیے عوام سڈے تو کٹیچیے آیا جی سال جی سہ اقبال سلاحتی باہر دعا مانگتا دلے مرد مو مل میں بجلی کے را سدر اگ ہر سینہ فریاد کروا چکا کر برباد اینا اینا کر سان دے تھے بالا یہ ساڈیا اس ایمان ہر شاید روٹی آئی تن برباد کر بغیر ایٹم تو بغیر کسے ہتھیار تو قسم خدا کی کافر برباد کر دے گا محمد رو ہمیشہ میرا جی باہر فراؤن برباد ہوئے بےٹی اٹھی آڈڑی کیا تیرا رب میرے پیو رب نہیں مننی بیبی آخ اے میرا رب بھی اللہ بیٹی اٹھی کولے گھر بندی پی آئی خان ساٹا گیت ہو گئی آئی یہ تو کسی ہوا منتی آئی سن خدا نہیں منتی کاندی تیر بول بول بول بول اشمحان دلی اشمحان دلی لانتی جہر لانتی بند کسی نے مرکی چھ پہ آیا بندے میں حضرت موسا کلیم اللہ اسلام فرون کہ میرے کو پلیا میرا میرا ہی سارا کچھ کھدا ہی پلیا بھی تو میرے جوان ہی تو میرے کو میرے خلاف آخنا آپ نے فرمایا واہ واہ واہ واہ فراؤنا اپنے زلمان پھر آن پیادہ پلیا میرے ہیں میرے خلاف بولنا آپ نے فرمایا ہوئی ظلم جی تالما ظلم نہ کرتا میں پلتا کہ اما کول پلتا ماں دی گود تو محروم کی پھر آپ کو پہ شانے جی اخواہ میں متافرک آنج من اخواہ میں متافرک آل گزارتے ہیں پیو مارتے ہیں ماما مارتے ہیں پھر اتوں بچوں واستے خوراک ست دساخیاں کچھ پڑا دکھان کڈ لو اینک چڑھا دیں من دیکھو کہ منگے سک مونج پٹی تھی پیو مار ہی نہ ساری کوچاری ایڈی اکلو پیدا لیا دیکھو کنڈے چنگے نے अफगानिस्तान मारिया ठीक जो मर्जी होट गए आटे मेहरबाना जे मेहरबानी इवें हों तो मैं हे तेरी संघी कुटना <laughs> मैं मार के तहु घर के अंदर आटे के तोड़े बेच दिया ठीक है جدو نے سنیا اگ بن گیا آدمی ہوں اس, اس بی, بی مائی دے، اس روایت کے مطابق دو پر نے یا دو دیا نے کافر کو اپنے ہربا یا مل جائے سڑے سارے دوسرا ہر نو تین مار دیا گاؤن جدو مومن ہو گئے لال میری رونی آدمی کو چڈیا کھچنا کتوں ملے گی چار دن کھا گا تو ہمیشہ آپ پاو لال آ جاؤ خوب کوئی موہمنٹ پیسر جا دو دے مومن سوچنا ایتھے رین تھوڑے آئے ہوں میرے پیو کا بھی چہرہ اتو لے گئے میں بھی چلا جانا ہے کیوں نہ ہو اپنے رب نی کر کے تل جا کا دیتا ہے خوف پھر جا پھر اونے سامنے تیل دا کڑھا گرم کیا دل سے ہاتھ رکھ کے گل سننا اصا بھی مسلمان ہے کلنگر اقبال فرما کافر کی موت اسے بھی لرس ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر بی بی سامنے ویک دیے کڑا تیل کا پیاؤ بلد اس ظالم نے ظالم نے پتر فڑیا یا دھی فڑی ہے बिच सामने छी मछी वालों तरफनी पड़ है मां वेख रही है दूसरी फी फरी फिर छीबी वेखनी पड़ी शवर निगारी आई सामने ओनू छट दिता बीबी फिर वेख रही है हूं गोद के अंदर एक मासूम दुद्ध पींदा बच्चा بی نے جدونی گھبرا کے ماسو پال وجہ لال پہن لگی گود میں پتر بول پیا دکھ پنڈا پتھر بولے نیمائے گھبرا لیں پانا اللہ نے جنت گھر بڑھا کے رکھیا ہو تو حق دے ان لا تو حق دے رب تیرا جنت گد گھر بڑھایا ہو جی پر سدکے جا اپنے پور آسو دک پیتے چھاچی دا سکتا دی کر کیوں اتوں مبارک سواری اتوں کیوں گزاریے میں دسنا وا بیا جتھے ساڈے یار وہ گزار پیاروں کا ڈیرا ہوے گا میرا حبیب اوتے تھے پاوے سو سال لاہور قربان ہویا جائے پاک نبی سوا لکھ نبی لا کے دنا پڑیا کھڑا پھر رتوجو بول سب ویلا خالیوں ویخ گیا بوہے بند کو تالے بجے نے حیران ہوئے چوکی کا ڈرن لگ پیا ایک ہی بنیا سو نوکری کو جانا رہا دروازے بند نے ہر ش بند گیا کڑے پاسے جان ہاتھ آندا خدا در دردی میرے کو مولا لالی فرما نے گالی ہو گیا موتی نے میم علی دروازے بند رائے گئے ہوا وگ کٹ کے لے گئے اگے گا نبی تشریف فرما سن مینو ہزور فرما اچھا ہو گیا پورا بھی درسکی چلے جی چھٹ چاہے لے کوئی شہیدوں میں شہادت چلے شہید ہو جا سب کو جاؤ ہمیشہ لو سی لئی جا ارد کردہ وی لا لو شہادت ہی چاہیے میں جناب خدما چاہ لبی چاہیے ایمان واسط کن دکھ جائے پر پھر سوکھ کی ہو جائے رب قرآن اپنی نشانیاں ویڈا فرید فرما کرسم خدا دی و کرسمن بیشک حسی لوی عتی کرسم خدا دی و کرسمنگ لکھ لکھ لک لک سول ہزار دکھڑ سو شکر جو آج مخڑ دی اکبال یا رسول اللہ تھی امت اس ویل دل رکھ دیے پر دلدار دروار گلا دل ہے نے پر دل درد تو خالی <iyim> <quiq حق fünf> دل درد دل درد تو ماد میرا پاک نبی فرما ہے ہو مطلب جی گھر نہ وستا ہوجڑیا نبی سرور فرما نے جا دل غم تو کم اجڑے گھر مطلب اندر رم کا غم کا, دا، غم کا دا آخرت دا غم دین کا غم غم دی خور گمے اللہ آخر کام دو ہوں ایک غم وہ ہوں جا بندے کھا چاہتا ہے دوسرا کام جا سارے غمانو جاندے بلد مو بلد مو ایک کام جب بندے نو جی لو پانی جی ہوں دنیا کا اے اے دوسرا کام تین کا مرے تین کا رب رسول کا کام چاپا سارے کام کھل جان گے سارے کام کھا جائے گا توجہ نہیں فرمائی سارے غم پی جاگا کوئی غم نہیں رہنے لگا گموا تیرا شکریہ مجھے مل نہ جی نہ سکھا زندگی ہے غم نہ لکھ لو سفر جو آج مکھ لے بے شک ضرب حبیب زبیر مشفئ تجلی ذیذہ تجلی سبحان اللہ سبحان اللہ سرابوں دل اللہ سبحان اللہ اچھا اشارہ پہ مبدیغات ملاحظہ کناچونا مراتی راتلا اورت ترقی آفتا گیو چکھوا تقریر تو با میرا سنگ لگا پا کھانا میرا سنگ لپیا پایا کسی روزانہ کھانے کی حال ہو مطلب یہ نکلا یہ مطلب یہ نکلے جی ترقی آفتا جو تو ترقی آفتا بلاوے سارے کا سنگ بچی کرو ہر کوئی ہر کوئی بولنا چلتی میں کیا جی ہوں چور فڑیا گیا مطلب ہے تیرا سنگیا مسلمان مینو ڈر پیا لگتا ہے تیرا مزاج مال مجھ کو ڈر ہے یورپ کے بلندر آدھا ڈر لگتا ہے مزاج رکھنا طبیعت بالی شکر پارے ویچن والے وہ بڑے خرکار شکر پارے لائبال سنا فرمائے وہ آتا مرے تیری تبیعت بال آئی کا آ جڑا سودا ہی نا آ سوا یہ شکر پار وکھاونے نے او بڑے مکار نے پڑے بڑے نے تھی تینوں اپنی تہذیب تعلیم کا کٹائی کھڑے نے مونج کے نہیں کی مطلب تجارتی تجارتی تعلق جڑا ہے جدو مرد سنتے بالی طبیعت نہیں سی لیکن وہ تعلیم پر تیری بد بختی ہے تو بالبی تے گا مثال دثال دو مثال شکاری تھی شکاری اس پایا چا چوگا درویش والا درویش والا چوگا ہاتھ تشکی گٹ گی کبوتری درخت تھلے جا کے جال بچھا کے نا مٹی رنگ دا مٹی دے رنگ دانہ سٹ کے تو گاٹ, گاٹ گاٹ گاٹ گاٹ کرے آخ آخے, آخے چار ہم کسی کو, کسی کو کچھ نہیں اللہ دی مخلوق سانو پیار ہی بڑا ہو کبوتری سن چکی بندہ پیا چوکی تلے اڑکی دانا چڑیا جال تھی مٹی کا رنگ رکھا مچ ولٹری جب ولٹری بابے ہو رہا چکیا بابا میٹر گٹ گٹ جدو دا دا دا جی. کوئی پر تو شکار لباس مر دکھا ٹھیک ہے تو پڑھ لیا جی پر رنگ تے شکاری رنگ رکھتا نہ تو تم بابیا رنگ چایا اور اس کو جواب دیتا شکاری وہ تھا کہ اس تو میرے رنگ نال نمری مریچی تینو لالچ مارے توجہ نہیں کی تیرے اندر لالچ جہی سی نا تینو خیال پایا کہ میرا دشمن نہیں یہ سجن بن گیا تین تے پتہ سی اچھا بندے جڑے ہیں لالیاں کبوتری جڑی کبوتر کبوتری لالچ تے اعتماد پیدا کیا اپنی لالچ مریچی سجنا پہلو لڑدا سی دشمن صلاح نے ایوبی نال حضرت عمر دے دور تو جنگا ہی جگہ نبل کھانا ہے آپ پوری دنیا کو آپ ترقی دینا چاہتے ہیں مدرسوں کو بھی ترقی کو کو بھی بھی ترقی ترقی پیروں اگوں بیچارے بولے بابے شیر دیا گاوا سو یہ فوق چیٹیا ہونے جار سارے کمارو سال آبادی بول رہے ہیں سر وہ فرما مچھلی نے ڈھیل پائی لک میں پیشاب ہے مچھلی نے لک میں پیشاب ہے کہ کانٹا نگل گئی ہے کلا تو بھی یل جن دے رہی اور یار ہے یورپ کے سگر پارو مرگو گرگر بولنے کو سکتا شیوا لکھا بے گھر چوگیاڑی من سو جنوب یہ جہاں اگریز مشین چوڑا موت پہ ایک موت نہیں موت موت جیستا جانا مرد کیونکہ پہلو کی آدھے پہلو تعلیم لو اگر ترکی لینا چاہتے ہو تو تعلیم لو تو, تو, تو, تو, تو, تو آپ مر جائے تو تہذیب کی ہوں پھر تو, تو, تو, تو فکر ملوگی دی ہوتی ہے بگا لگے سمجھانا گا چلا نہیں میرا پر لکایا نہیں راگ شبح کتاب اللہ علاقے مہربانی شاید کوئی نسیبہ لکھو اس روایت امام تبری تفصیل امام ہارس کی کتاب پاک نبی فرما دواری چلی نشانی اور پنڈا دار آپ فرما دے چل چلتے رستے ساسو ایک شخص فرمائی نشانی اور پیا دسنا حضور کی سواری چلنی سجے منے آدمی پیا ادور پاک نو آخد انظر گر یا محمد محمد میرے کھو میں تے تو اص تو ال کا تو پوچھنا محمد سج منو شخص پیا بول محمد میرے میں تھے تو کچھ پوچھنا فلم یوجب ہو حضور پاک سرکار چلے گئے جاب دزور فرماندے نچری ایک چھوڑ سی یا رسول اللہ یار سول یہود ہے اگر سنتے جب دے امت یہودی بن جانا تکریر سنیا نی جی چوم چیز چوم آشت دہ دہ بندے چومن مر جان تو کے ضرور لابے فرید کے دربار میں ضرور چوما گابے دہ بندے مر تنن دی بھی بادشاہ خیر یاروی کھا باندھا دیکھ پندرہ شیر کی پی جانا پی کے پینوس نو آیا ڈکار مار کے ل گیا بخاری ہی, مسلم ہدایا سارا کچھ بچی کو سن سن تنن کھان والی برادری ایمان دال امام ماما رضا تھوڑا نسبت نہیں جب پاک حبیب شخص وی رستے ادور سرک جبریل ارد کرتے سواری ٹرد سجے پاس بندہ پہ نبی پاک نا محمد میرا ویگ پاک نبی جواب نہیں دیں سواری اگیں ترتی جبریل پشت سرکار پوچھ کون سی ارد کردہ رسول اللہ اے یہودی دیا دائی سی یہدیاں تل بلا سر تھی یہ جب دے, دے یہودی بن جانا سی بابا نما ہوئے سی روا شہ لی محمد ہلور سرکار پھر چلے ہی کمبے پاسے بندہ پیا ہلور بلا محمد میرا ویخ میں تیرے تو کوئی پوچھنا وے ہلور سرکار پھر نہیں جب دواری اگے چلی ہلور فرما دے جبریل توجہ فرما میراج کا واقعہ میرے آج کی گل نبی سرکار سچے پاس یہودی شکل دا بندہ شہدیا دا بندہ پایا گیا کبھی پاسے عیسائی دا بندہ پایا وکی حقیقت یہودیاں بھی مسلمانوں کا خاطر فرن کی خاطر جنیا یہ تباہ کر سن یہ سازشوں فیتنیا رب سونے نے یہودی بندے کی دی شکل دیتی ہے رستے چل سٹیا عیسائی جہاں فتنے بنا سن انہیں فیتنیا رب سونے عیسائی بندے کی شکل دے کے انہوں کبے پاس چل سٹیاب سونے دسیا او میں نبی سروارا پیری امت ن واسے سچے ہاتھ دے نائی کبے ہاتھ کاسائی نبی رب نے یہودیاں دی سنیے نہ عیسائیاں دی سنیے امت جی تسان بچنا چاہتا جی یہ سائی جس کم وا بھ اس کام وا نہ میرا سب آیا بول بول بول سبحان درسن سجنا کوئی پیو دی روایت نہیں کھڑی بیٹھا میں لیکن لکام نہیں اسلے راز رکھا گیا جی نبی جواب دین دے تے کافی یوبی کی سن تے ساری امت یہودی بن جانا جی عیسائی دی نہیں دے تے سارا کی بن جانا سی عیسائی تے نبی پاک کسے دی سنی امت نہیں بنی لیکن جدو امت خود سنی کڑی تو ہر دعوت لبا کڑی یوی بلانے پے آپ سال ہو گئے نے لبا کا سرکار میں پہلے نمبر سے حیرت لوگوں سے جنہیں یہ گلیں لکائی ہوا تو نہیں دے میرے پاس محمد سنی گل بڑے وہ سنیا کی سنتا رہے یا تک <شوادتين> <شوادتين> اللہ تکری حلوی رائے من تک اللہ ہر دربار وال اللہ اللہ سونے دے قرآن کا مطلب, مطلب ایمان وال اللہ تو ڈرو سچیا رل جاؤ یہ مطلب تکریر کرو آیا پڑی جی پڑھ کے آخدہ سنیو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ابھی کتا لوگ بخشیا گیا رہا وہ جنت گیا تو نہیں تھی گا تو رل گیا بس ایک کلا فقیر فکیر ویٹو ہو کہ بول جی واقعہ تو ٹھیک ہے پر نتیجہ کتا <laughs> بے حکم کوئی قرآن حدیث نہیں تیرے واسطے تی سپارے آئے پائے گئے اے تیرے پیو چل میں सलवार बीमारी बजे रुपए गिने तो चलो थरदार गिने लाख रुपया जो हक तो बनना हा पां सत खे मारे لٹر مار کے دعا کٹی جی لکھ دیا ان پانچ لاتی ان دعا لے لی روپئے بسانر سو مولی سو مولی ہو جاوے نا ایک بندے سیدا نہیں کر سک اگلے بھی مرضی ہوگی نا ہو ایمانسو کر سکتا ہے؟ سو مولوی سا ہو نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ صرف جو آخر جو جو جو تو ایک سندار سیدھا ہو سچی بول ہوں یہودیاں نو کیوں مولویا چلایا بس مولوی بھی لا گیا بس مال کر بس مول کر گیا لہٰذا نا, رکھو مول پچھو سی چل آخنا ہوسا ہو جائے. میں تنقید کرنا میرا حق بن اس واسطے میرا حق بنتا ہے کہ عوام عوام دے بھی تنقید کرا حکم سے بھی کرا بولوی سے بھی کرا اس واسطے کہ میں اس منسب سے بھٹا ہاں یہ تو نہیں بھی ہر بندہ اٹھ کے دے ہوں مینو ایک آدھا جی پیر بولی شاندار تے مشال جی دونوں ایکو چیت لکان کرنا چاندنا آپ لے رہنے تو رہنے. اکی تے مشال جی مشال جی ہوں نا جو مشال چار کر دیں دو اکی دونوں دونوں بھی ایک آ کے دل تو ایکو چیت ہونے آ کے لکان چانن کر دے تو آپ دان میں کہوں جلیا اے بے شاہ دی زبان چبد ہے کیوں کیوں شاہ آپ بھی چاننے چان کر آلم با عمل خود بھی چاننے ہوں تو لوگوں بھی چانن دوں میں آیا جا بے عمل عالم ہو نا چاند ہے لیکن اگلا بھی نہ پتا ہے نہ لوگ بزرگ پرمان آخیاں لے انہاں گیا جلیا جس بی چاند لے آیا مرو میں اس واسطے کیا جیت میں پیاب جایا ہو بے عمل پر گل حق کی کرے جی گل بیانچ ڈنڈی مارے پھر وہ آپ بھیرے لوگوں بھی کوئی بخش والی گل کو ایمان تو نہیں سچی بولی بخش جنتی لوگ Hato, ایک عام جنت ہی ہاں اچھا محمد مستفا والے بھی گھبراو کی کیا لوڑے دے دے جنت یار کیوں کھانے رہا گئے جاگ دے گم کھاڑ لوڑی اچھا نہ اللہ سونے انکوں کے رب کی خود شویسی دوستی رب کی لگی ہے تن سان آم نہ کھایا جی بہت جنت پکی ای جگ جگ جگ جگ حساب ت پا گل کر لانتیا نزک امن ہزار ایک سور بیان دتا اس کابے نو خطاب کر کے فرمان ہے، کابے تیری عزت اللہ دی بار گز بڑی نالوں دی دی ہے پر تیرے میرے دے خون کی افسوس افسوس مجھے بلا میں جواب ہی نہیں دل. میراج دی نبی جواب نہیں دوں آپ سنیے تو تباہ ہوئے الیکشن تے کھلوتی تو بوتل لے کے کھڑی کوئی بتاؤں لائے کے کھڑی کوئی کیلا لے کے کھڑی ہو لاہور سنا سکولیا مسلم سکول کے خلاف سکو جا سکول پام چان پڑھو جاول سکول ہی ہے کیا ہے پر ہے خلاف مسلم سکولیاں سکولیا اگلا تو ابو دے دی امی دل چکلا کپڑے بچائی دی, دی, دی انگریز دے سدا مسلم سکولیاں نبی دا جھگڑا و نبی دا جھگڑا خاتو جیوے پھرہ مسلم سبحان اللہ عبد اللہ زندہ خالص لعنت الہی کھڑے اونہ ملوڈیا ایڈے تباہ ہوئے ملوڈے سوائے سارے قرآن حدیث کی سنب میں برابر چکر ہو میں ملتان چزریا ملتان ایک اللہ نہ لاہور والے پاس کما رستے اندر حضرت صاحب سڑک کے کنارے کند کے اتنے لکا کھڑا دینی مدارس کی افناد کو ہر سطح پر نسا کیا جائے من جانت مدارس عربی پاکستان قرآن حدیث یہودی بھی بکواس سے برابر کیا جائے اہل جڑے پرچے ہر ایک لکھا کرائے میٹرک کے مساغ ایسے مساغ بی مساغ ایم اے کے مسابلہ کوئی جب امت تباہ ہوا ہے اللہ کسی خبر کے فقی ہو سوفی ہو شاعر کی کنڑے چکے ہوں قرآن حدیث سارے قرآن حدیث نفرتی بکواست برابر کرنا دور دی گل ہے ساری رلے <سجار> <اللہ dass سجار> محمد عربی دے خران نبی سوہنے پیون لفظ کا ایک ہرش ایک ہرش کا ایک نام کے برابر محدیث میں بولو بولو بولو اچے وال بولو کے بولو سبحان اللہ سن وہ میں ہے قبرانی کبرانی روایت حضرت ابد اللہ نے مشہور نبی پاک صحابی حضور پاک سرکار دے جوڑے چکن والا آپ سرکار فرما دے گی حضرت مسود جب کسی قرآن پڑھا تیرے واسطے ساری خدائی جدو راہ بر لانتی ہوتی پڑھ کے سات سو چھوجا سات سو چورنجا سفا سامنے آ بھی آلے آخر جتبرانیان عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہو کانا یقرل رجل آیت ثم یقولو لہی خیر مما دلاتل شمسو مما علا لرد من شائن حتی یقول ذالک فلقران اللہ تعالیٰ بن مسود جب و قرآن پلہان بے تھا ہر آیت پلہان بے صل پلہا کے پلہانا لرواک دے تیرے باستے ساری روے زمین تو افضل لئی بہتر لئی حتیٰ کے پورا आखिरी आयत पत्र नाकि दे पढ़ने वालों दिल के अंदर यकीन बैठ जाओ मैं कुरान के एक अर्थ बराबर भी किस शह समझना دیا کھا. دیا کھا. قدر فلاد گرجی جان یہ مار وہ قدر فلاد فل فل جا یارا خاص دماغ رحمت وقت در قرآن دا ایک ایک دیوار دنیادار کبھی اما دے چوئے مار گولی اما لب جان میں چوے مار گولی د مار چیار چلا نکلو آکھ بھی ہوا خدا تو بھی گئے رسول کو بھی گئے پی تو گئے کے رہے نہ میرا ایمان یہودی اپنیا ساریا ڈگری لے کے ایک کریمہ شریف نے سب اہل کی کیا کرار دورا قرآن بکری جیڑا نہیں بھیجے گا میری طرفوں جیڑا نہیں نہیںے گا میری طرفوں دتا کروڑا لانے سکول چلا لا میں تین آخیا میرے آقا میرے مولا میری جو تہارا میرا تیرا تیرو میرے آقا گل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گی رے گل کے دشمن سارے پیرے ہیں چار پارس پائے سکھا تو نگ آ میرے آقا میرے مولا میری جو آ جی میں مرضی پائے گی جیون مینو ایکشتیا ترندی لگی اور میں آیا مرے میں اگلی میںکل تمر جم اس وانسی ماحول جیون بہت بلے زندگی جران حدیث کیوں سا مدرسہ بچ جا رہا پٹرول پمپ فیکٹری تک کو کماون نظریہ تو مدرسہ ساڑی مرضی نہ چلو محمد اربی مرضی کدھر گئی مردی نہ چلنے والا مسلمان ہاں ہاں ایک مردی ہے تندی مل مدارس ہے کتاب وفاقر مدارس تو بندی لے کے یہودیاں تو کھا کے کفر والی کھڑے نے باہر امریکہ مردہ بات تریقا تن جدید فی تعلیم لگی کتاب نمبر دو یہ چھاپی دو بندی ہے مشروب صاحب کیا میرا تھن ریس یہ ریس لگی ہوئی ہے ننگا چلی دوڑتی پہ آپ دیکھنے آھی بھی ریس لوا کے ایک سو بیس نسی ہے نسل پہ نظر آ رہی رن تو باہر پہ آن بن لکھ دے جائیں لکھ دکھ سچی دا بابا جر مسلمان کو توکے افکار کی نعمت ہے خدا کا چاہے تو کرے کعب کو آتش کدا پارش چاہے تو کرے اس میں فرنگی خانہ بابات. قرآن بنا کر چاہے تو کرے خود مملکت ہند اسلام ہےڑ والے کا مقام मेरा पुत्र दौरा हदीस कर <laughs> गुजराले रेस हो लाहौर हो गई सी गुजराले हो लगी ऐलान गोवर्मेंट नेता में सौ रुपया इनाम देंगे पंद्रह नंबर वधावे कुड़िया के کچھی پا کے اتنے انگیاں پا کے بدارک نسن پانچ سو لڑکی تیار ہوئی پانچ سو لڑکی کالج کے تیار ہوئیے ایک نئی دو نہیں تعلیم کا اثر وے جان ڈیڈی ڈیڈیاں مڑا گھر دیے نہ سوکھرا کر سفائی اپنے اچھا اتوں کا پھر ایک ملہ بھی سمجھوڑا وہ کمجوڑے ملہ پھر लड़िया घर पड़ी पी ड्रामे वे एक वक्रे खुदा बंदा जेरे साथ दिल बंदे किधर गए खुदा سلطانی بھی اندروں یہودیت لال اتوں تو جن اسلام آباد آتے اسلام آباد آدھے نام رکھا اسلام آباد کا نواں نام کی ہوئے ٹھیک ہے ला नवने ना इस्लामाबाद उतले स्पीकर बांध नहीं पड़न दें दे। देंगे रब उतले स्पीकर नहीं चढ़न देंगे ना कि जब कुफराबाद बन जाए ना फिर सबू लैन भी नहीं दे उजार छोटे कथे हो برادری اگلے آ جلارے آدھے انگوں جاندے کلارے آدھے وہ آ لے کر آئے ہیں نہیں ہم لتاب مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس امریکہ کی مرضی کے مطابق مدرسے ماڈرن ہو رہے ہیں ہو رہا ہے ماڈرن ہو رہا ہے ماڈرن مقابلے چندی مل بدار سہیل سن پاکستان برائے پران بھی جی اللہ میں ایسے حرم سے بازی ہوں جس حرم میں موت متورا پڑیا میں سفا نمبر ایک چوتھا مطالعہ پاکستان و جرنل تنظیم المدار پاکستان تفریح اور دلچسپی کا سامان کیے تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو کے احتقات اور سنگ موجود ہیں جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح ہو دلچسپی کے پروگراموں سے لوگ سنبو ہو سکتا ہے اب تو بی سی آر کے ذریعے اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں وقت والی لتاں بڑی ہوں تو لتانا ہوں تو خوش پی ہوں تو نچتی پی ہے جب تک نہ پڑے آ جکی کی نظر مگر خیال ہے ہوں جی مفتی اگو بننے کے آخر جب وہ کسی پوچھنا ہے بولی جی اتنی شمکا نہ یہ کیا ہے होगा कहीं से यह हमारी मिसाल है पाकिस्तान का सबक है अगर आराम हो तो हम कुछ अगर नहीं नाचेगी तो तरक्की कैसे करेंगे कुछ ना शेक चिन्ना बिचोए कदी टीवी सफेद के उ चिन्ही भी नच नहीं देखी کبھی جنوبی نچی شیطان اپنی کدی نچائی سکول نچائی یہ تو شیتان تو بھی وقت گلوتکاری پولیس کبھی جنوبی نچا رہا اس میں جانے تو اتنے مارنے پتھر شیتان پتھر مارنے سیتان میں جگہ پتھر مارنے آتے. اگوان دیا ہزار تھا پہچاندان نہیں اتنے یار تھا اتنے پتھر <laughs> <laughs> بہت تو مارنا پہچاندا نہیں ہوئی تیری تعلیم تیرا قانون تیر سارا کچھ تیرے لگا کھڑا میرے لگا کھڑا اتنے آتھر مارتا پھرنا پر سجنا شیتان بلاوے ابراہیم پتھر مارے وہ پتھر مارن والی سنت یا تازہ رکھی کھڑا सबको हद तो बनना पत्थर मारना इथे जो भी बुलावे पत्थर दिखा फिर हाथी اتے شیطان آخر لبے آخر آخر جو جہر حاضر جب اتنے لبا ایک تو جب آ لبا ہے پرام کوئی لبیک نہیں کوئی حاضر نہیں لبیک دا مطلب یہ اللہ میں حاضر ہوں ہر حکم آئے میری جان بھی حاضر مطلب لمب لکھا پارے تو مول سبال ہو ڈٹ کے ڈٹ کے آسمان اللہ پیشاب کرے اچھا اچھا چار کیونکہ گلیں بڑی دیر گیا تکریر الیکشن سے بندہ قتل ہوا سی تو مار تقریر ضرور کر بندہ بھائی چاہتا ہے مول ساحب بار بارش بھائی دی میں بار نہیں ہو رہی اندر ہو رہی میں میری تقریر بارش سجڑا میں پاپ ل میرا اج پورا چسنا وا مہینہ لا چکا تو کے مگر سیا مسلمان بچنا چاہتا لبی ٹردیا یہودی نیسائی جواب اس دن نہیں دتا ہی نہیں ہوں آپ سورا جاب دئیے کر شالامدین والوں کے سد کے ربو لال امی مسلمانوں شالام چھوڑے حد تک پورا دیش نفل نفل ہوں میں پوچھا تفل کی سکول کیوں آ کے لگ جانا اتلے لگے کھڑے نے لانا پچھلے نویں لونے وہ <سؤال> مدرسے بند کر کے دے... مدرسہ ہو... بند کر تو میرے تو مطالبہ انہیں رکھیا نا جیسے امریکہ یہودی چاہتے ہیں ویسے مدرسہ چلاؤ پیٹرولپ نے لکھا مدرسے قربان دین تو ہو سکتے نہیں ہو سکتا مدرسہ میرا رب بند کرایا پورے ملک اندر اللہ کی مہربانی بارہ مہینے تہار خالی نہیں روزانہ اتنے پانچ دس سو نا ہزاروں پہ بڑا رہا کہ نہیں بڑا اللہ دعا کر اللہ رب العالمین جل الله قدوس کریم والا مستاب بولا بولنا مستی وہاں مستاب بعد شہادت کے ویژن کے سٹاپ میں اور جمہوریت نہیں مسلمانہ دا نظام حکومت خلافت تفصیل پوری سونی ہوگی دوسرا سورت فاتحہ کی روشنی مسیح راست کا ایک لایا کہ بران والے یہ لایا اگلے دن ملتان شہر میں مینو حالے تک لاہور مبارک پہ آدھا کہ چشتی جڑا موضوع آ گیا نا کوئی پوس بھی آخیا ہے وہاں کے بن بندیاں بھی آخیا سورت خاطا دیکھا یہ شرح سنی کر جی چالی سیٹ چالی سات پندرہ دنوں بندے کا نکلے جیسے ہال تک پتا نہیں کتنا نکل اگے کہ غلامی اور آزادی یہ تو خیر کئی سنیا کار تھوڑا گنوٹ شہر دی گنوٹ شہر چودہ اگست دن چودہ گز رکھنا میرے دوست آباد رکھنا دن چودہ اگست محمد علی جنادی امانت یاد پی ری ہے محمد عربی بھی امانت برباد ہوئی محمد علی جنا دی امانت آباد پی ہوں ہے حضور بھی برباد پی میں پاکستان آباد جی وباد ہوتا ہے جی میں آباد ہوتا لائی لاہور حکو کی موضوعات لو اللہ تعالی نے پوچھے مصفا جان او او پھر مل گے مصطفا سلام صبح سا, سا, سا, سا